وما قادر اللہ حق کا قادرے شکوا نمبر سات پہلے ایک سلسلہ شکایات کا چلا رہا تھا چلا رہا تھا نہیں شکوے تھا اور نئی تعظیم کی انہوں نے اللہ تعالی کی حق تعظیم جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتارا اللہ نے اوپر کسی بشر کے کچھ بھی ایک کافروں نے یہ بھی بکواس کی تھی کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کچھ بھی نہیں اتارا مطلب ہے کسی بشر کو نبی نہیں بنایا یہ بکواس تھی ان کی آواز صحیح تھی وہ جتنے امبیائے تھے؟, تھے ان پہ کتابیں نازل کی گئی لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی بشر کے اوپر کچھ نہیں اترا آج کل بھی لوگ غلط فہمی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ کوئی بشر نبی نہیں تھا بات ملتی جلتی آ یا نہیں یاد یہ بھی کہتے ہیں کہ بشار کے اوپر کتاب نیوتی نوروں پہ اتری ہے نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر کچھ کل من انزل کتاب جواب شکوا آپ فرما دیجئے کس نے اتارا اس کتاب کو جس کو موسا علیہ السلام لائے تھے کیونکہ یہ بکواس کرنے والے یہودی تھے موسا تو بشار پہ کتاب لائے کس نے دی نور فی نفسی وہ کتاب تو فی نفسی کا دی نور تھی روشنی تھی عقائد کے لیے اور ہدایت تھی واسطے لوگوں پہ اچھا یہودی کیا کرتے تھے جیسے ہمارا قرآن ہے نا جا یہودی طورات کو جا نہیں رکھتے تھے مختلف اوراق میں رکھتے تھے وہ حرکت کرتے تھے مثال طور کوئی آدمی اگر کہتا کہ حضور کی بشارت ہے کس میں؟, میں تو وہی ورکے لے آتے جن میں بشارتیں نہیں ہوتی تھی اپنی مطلب کی بات ورکے کر دیے نا رہتا رہتا ایسے کرتے تھے اپنی مطلب والے ورکے لائے خلاف مطلب ورکے نہیں لاتے تھے اس سے وہ کراتی کرتے تھے جلد نہیں کرتے تھے تا جالو ہو کرتے ہو تم اس کو مختلف اوراق کے اندر اس منع مختلف عورت ظاہر کرتے ہو ان آپ کو اپنی اغراض نفسانی کے لیے جہاں تمہارا اپنا مطلب ہو اور کو ظاہر کر دیا لیکن چھپاتے ہو بہت سے عورت کو بولم تم عالم تعلم اور سکھائے گئے تم ان احکام کو کہ نہ جانا تھا تم نے ان کو نہ تمہارے باپ دادا نے کتاب ملنے سے پہلے تورات سے پہلے تم ان حکام کو نہیں جانتے تھے تورات کے بعد یہ حکام تم کو مل گئے یہ سمجھ رہے ہو اب ایک سوال بریلوی کرتے ہیں اس کا جواب مل گیا بریلوی کہتے ہیں قرآن میں حضرت کے متعلق ہے وہ علامہ کا معلوم تکون کالم کے لیے ہے سکھایا تو کو اللہ نے ہر چیز کے تو نہیں جانتا تھا حضر عالم ورب ان کو کہ یہ یہودی بھی عالم مل ہوئے کوئی دھر ماں ہے یا نہیں وہ علم تم عالم پھر ان کو بھی عالم مل اللہ کے بندے ماں سے مراد حکام شریعت ہیں میرے حضرت ایٹم بم بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کہتے ہیں سارا کچھ سکھا دیا تو ایٹم بم بھی سکھا دیا تھے اس وقت ایٹم بم یہ کوئی موٹر سینکل کاریں شارے تھی چلاتے تھے اللہ کے بندے ہیں نا سمجھ بچ گیا اللہ آ فرما دیجئے اللہ یہ کس کا جواب ہے من انزل کتاب علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کیس نے اتاری تھی آ فرما دی اللہ نے اتاری تھی. تمہارا یہ دعویٰ کہ بشہر کے اوپر کوئی چیز نہیں اتری صحیح ہے یا غلط ہے کون کا دعویٰ صحیح تھا غلط نیند میں پڑے ہوئے ہو تم سم زر تھی غو ذہن اللہ نے جواب تو ان کو مل گیا اب زیادہ ان کی بکوا ساتھ کا چھوڑو پھر چھوڑ دو ان کو اپنی بکوا سات سے کھیلتے رہیں تو موس علیہ السلام کی کتاب بھی برحق تھی کتاب تورات اب صداقت قرآن کا بیان ہے بہادا کتاب منظر صداقت قرآن اور دلیل واحج نمبر دو یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو بابرکت ہے تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں یہ کتاب کیوں اتاری لافیہ بھی ہی والدن زیرا والن زیرا وا آفا ہے اس سے پہلے لن تافیہ بھی ہی ہے لن تفیہ بھی ہی کہ اس کے ساتھ نفع اٹھائے اور تا کہ ڈرائے ام القرا کو فریدۂ رسول امبل قرآہ کس کو کہتے ہیں جی؟ مکہ با ٹھیک ہے نا تو امبل قرآ سے مراد اہل امبل قرآ ہے تاکہ ڈرائے تو اہل مکہ کو بھی اور ان لوگوں کو جو ارد گرد اس کے ہیں بلزین بل یو مستفیدین کا بیان آپ کا کام ڈرانا ہے لیکن جو فائدہ حاصل کریں گے ان کا انجام بیان ہو رہا ہے مستفیدین کا بیان جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرات کے وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے اب بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کے اوپر مداومت کرتے ہیں یہ ان کے اوثاف ہیں وہ من اضلاع مستفی دین کے بعد محرومین کا بیان فائدہ حاصل کرنے والے تو یہی ہیں جن کے اوساف یہی ہیں ایمان بلآخرات ایمان بالقرآن اور محافظت سلاد اب محرومین کا بیان کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتے اللہ کے اوپر جھوٹ خدا پہ جھوٹ کون بولتے ہیں جی اشرے کرو یا کہتا ہے کہ وہی کی بھی طرف میرے یہ کون ہے جی مدعی نبو وہ کون تھا مسائل میں قبضہ میرے عزیز آپ غور فرمائیں حضور کے پاس بعد اگر ذرہ بھر بھی گنجائش ہوتی نبوت کی وحی کی تو یہ کیوں کر دی کی جا رہی ہے مسائل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی گئی یا نہیں تمام صاحب کرام نے جنگ کی تو حضرت کے بعد مطلب ہے مدعی نبوت برداشت نہیں ہے تہ طے کر دیتے تھے اس کو مدعی نبوت کہتا ہے وہی کی گی طرح میرے حالانکہ نہیں وحی کی کی طرح کسی چیز کی اچھا جی وہ من کالا اور وہ شخص یہ بھی بڑا غالم ہے جو کہتا ہے میں اتار سکتا ہوں مثل اس کے سے اتارا اللہ نے اس کے ساتھ لکھو نظر بن حارث مکے کا ایک سردار تھا سوداگر بھی تھا نظر بن حارث وہ کہتا تھا کہ جس طرح قرآن اترا ہے میں بھی اسی طرح قرآن بیان کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں پھر اس خبیص نے کیا بنایا شیطانگی کی جنجے ودیات زبن فل موریات ہے نا تو اس بک کے مقابلے میں وہ شیطان نے کہا تحنن قسمن عورتوں کی جو چکی پیستی ہیں کیا؟ آٹا پیستی ہیں وجنا تجن پھر آٹا گونڈتی ہیں جو کھاوے والا خوبزان پھر روٹی پکاتی نہیں یہ واپ پٹی بڑے کام سمجھے جی یہ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اچھے الفاظ ہیں یہ نظر تھے اور جو کہتا ہے کہ اتار سکتا ہوں مثر اس کو اتارا اللہ نے بلو ترا اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے تینوں کا مشرقہ مدعی نبوت کا اور گستاخ کا تینوں کا انجام کیا ہے پہلے انجام لکھو برزقی بھائی آدمی مر رہا ہوتا ہے نا تو برزخ اس کے سامنے ہوتی ہے اب جو مر گئے ہیں اس وقت کس جہان کے اندر ہے برزخ کے اندر ہے عالم دنیا سے کہاں چلے گئے عالم برزخ میں ہے جتنے مر گئے ہیں پھر عالم آگے گا قیامت کا عالم حش عالم قیامت سمجھے نہیں عالم آخرت تو انجام برس قی اور اگر دیکھے تو ان ظالموں کو جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے دراز کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں اور نکالو اپنی جانوں کو کافر مشرق کی جان جو ہے نا روح ایسے پھیلنے لگتی ہے کہ نہ نکلو پھر سختی سے نکالی جاتی ہے الیوم آج کے دن بدلہ دیے جاتے ہو عذاب ذلت کا بس بب اس کے تھے تم کہتے اللہ پر نہ حق اور تھے تم کی سے کہا تکبر کرتے استقبار کرتے والا کا جی تمونا وہ انجام کون سا بھائی جی برس تھی اب انجام اوکھروی لکھ لو انجام اخروی وہ انجام برس تھی تھا اب انجام کیا ہے جی اوکھروی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکبر تاگی آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے جیسا پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی دفعہ ماں کے پیر سے اکیلے آئے یا نہیں اور چھوڑ ہے ہو تم اس ساز و سامان کو ماں سے براج کیا ہے ساز و سامان جو دیا تھا ہم نے تم کو دنیا کے اندر پیچھے اپنے پیچھوں کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میاں وہ تمہارے پیر فقیر کہاں گئے کون جن کو تم کہتے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے زبردستی سفارش کریں گے اور ہمیں کس کے اندر داخل کریں گے بیس کے اندر وہ تو دکھاؤ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے وہ دیکھو جی بمبا نا اور نہیں دیکھتے ہم ساتھ تمہارے تمہارے وہ شفیع جن کے متعلق گمان تھا کہ تحقیق وہ تمہارے اندر شریک ہیں یہ مانا صحیح ہے جن کے متعلق گمان تھا تاکہ وہ فی کم شرکا تمہارے اندر شریک ہیں وہ خدا کا شریک بناتے تھے یا اپنے اندر شریک بناتے تھے نعم. تو اب مانا لکھو ظام انہم ہوم فی معاملہ تم شرکاؤ نہ فی کم کے نیچے کا لکھو فی معاملہ کم کہ تمہارے معاملات کے اندر شرکاؤ نہ ہمارے شریک ہیں یہ ضرور لکھو اور نہ مانا نہیں بنے گا فی کم کا مانا فی معاملہ تھے کم شورکا وہ نا یہ تمہارے معاملے کے اندر ہمارے شریک ہیں بھائی مشرق لوگ جو ہیں نا اپنے معاملات میں پیروں کو کس کا شریک بناتے ہیں خدا کا کوئی معاملہ ہے نا اللہ سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں اور پیروں سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں فی معاملہ تم شروع کا ہونا لقت تقت البتہ کی قطع تعلق ہو گیا تمہارے درمیان اور ضلع ان اور غائب ہو گئے جاتے رہے تم سے وہ دعوے جو تم کرتے تھے ماں کن تم تاز کیا ہیں جو تم دعوے کرتے تھے سب غائب دنیا میں کیا دعوے کرتے تھے کہ پیر فقیر کیا کے دن ہمیں چھڑا لیں گے جی ان کی پہنچ ہے بڑی چاہے ہم عمل کریں نہ کریں چھڑا لیں گے میرے محترام پہلے دلائل لکڑیاں کتنی آ گئے تھے ابراہیم رحصو قصے سے پہلے تیرہ تیرہ اب دلی اکلی نمبر چودہ ہے بے شک اللہ تعالی چیرنے والے ہیں دانے کو اور گٹھلی کو بھائی گندم کا دانا ڈالتے ہو زمین کے اندر تو اس سے انگوری پیدا ہوتی ہے نہیں آخر گندم کو اللہ چیرتے ہیں تو انگوری نکلتی ہے اسی طرح گٹھلی ہے اس سے کیا پیدا ہوتی ہے کھجور اللہ چیرنے والے دانے کو گٹھلی کو نکالتے ہیں زندے کو کیسے مردہ سے یہ پہلے تحقیق آ چکی ہے نا زندے کو مردہ سے نکالنے کی لیکن یہاں مقام کے مناسب تحقیق سن لیجئے وہ گٹھلی کیا ہوتی ہے مردہ اس سے انگوری کا نکلتی ہے زندہ بابا یہ درخت زندہ ہیں یہ بڑھتے نہیں رہتے اگر مردہ ہوتے تو بڑھتے فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے انسانی ہے ان میں روح کون سی ہے نباتاتی ہے یہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے تو مخرج المیت اور, اور نکالنے والے ہیں میت وہ کیسے مردے سے پھر درخت بڑا ہوتا ہے پھر وہ گٹ کا جاتی ہے وہ مردہ نہیں ہوتی زار اللہ یہی اللہ ہے فناہ تو پکوں فارے گلس با آیات آفاقی یہ آیات آفاقی ہیں سارے چیرنے والا ہے صبح کو صبح صادق سادک دیکھیے ایسے صبح صادق پھیلتی ہے چیرنے والا صبح کو اور کیا رات کو آرام کے لیے اور سورج جو چاند تو حساب کے لیے دونوں سورج حساب کے لیے چاند بھی حساب کے لیے ابھی آپ کا مہینہ شابان کا ختم ہونے والا ہے یہ کون سا مہینہ ہے قمری یہ حساب ہے نا اور دوسرا مہینہ اگست کا ہے یہ کون سا مہینہ ہے شمسی ہے تو شمس و کمر بھی حساب نہیں چل رہا ہاں مہینے چل رہے ہیں ذالک تقدیر والعزیز عزیز عیم یہ انداز ہے اس غالب کا جو جی حکمت والا ہے وہو و اللہ دلیل کئی نمبر کتنی جی کوئی وہ ذات ہے کہ کیا واسطے تمہارے ستاروں کو تاکہ راہ پاؤ ان کے ثباب فی ظلمات برے بال جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیرے کے اندر میرے محترم یہ لوگ جو ہے نا ریگستان میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں ان سے پوچھو رات کا جب سفر کرتے ہیں تو یہ قطب تارے کو دے کے سفر کرتے ہیں کس کو ہاں ادھر قطب تارا اس کو دے کے سفر کرتے ہیں تو اسی قطب تارے کے اوپر کتب نما بنائے گئے ہیں یا نہیں تو آپ کے یہ دریا سفر کرنے والے جو ہیں نا اے بحری جاغن والے وہ بھی اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں یہ خطب نما رکھتے ہیں کیا واسطے تمہارے ستاروں کو تاکہ راک اور ساتھ ان کے جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں تاکہ کھول کھول کے بیان کا ہم نایات کون لوگ جانتے ہیں واہ اللہ جی کتنی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو یہ دلیل کون سی ہے ان جان ایک سے و مستقروں و مستود پس واسطے تمہارے مستقر ہے ٹھکانہ اور ہے جائے امانت تمہارے مستقر ہے ٹھکانہ اور مستعودہ ہے کیا جائے امانت میں نے مختلف تفسیروں کے مطالعے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے مستقر اور مستودہ کیا ہیں عالم ارواح میں ہمارا مستقر تھا عالم ارواح میں کافی مدعا نہیں ٹھہرے تھے ہم تو ہمارا کیا تھا مستقر تھا روحیں سا بھی اکٹھی تھی پھر ہم ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ مستودہ ہے کیا امانت رکھے گئے اب یہ عالم دنیا ہمارا کیا ہے مستقر ہے تو جانا تو عالم آخرت کی طرف ہے لیکن قبروں میں ہمیں کیا رکھا جاتا ہے امانت تو یہ عالم برزک ہمارا کیا ہوا مستعود ہوا پھر عالم آخرت ہمارا کیا ہے مستقر ہے تو عالم ارواح مستقر عالم دنی مستقر عالم آخرت بھی مستقر اور مستعودہ کتنی ہوئے دو ماں کا پیٹ اور عالم بردا یہ سمجھی بات تاکہ کھول کھول کے بیان کیا آیات کون لوگ سمجھتے ہیں واہ اللہ کی دلی لکڑی نمبر کتنی جی سترہ بس سترہ پہ ختم ہو گیا وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی آسمان کی طرف سے یہ التفات ہے یہ التفات ہے کہ پہلے غائب نہیں وہی وہ ذات اب کیا کہتے ہیں نکالا ہم نے تو کیا کہنا چاہیے تھا انزلہ کے مناسب کیا تھا اخراجہ لیکن اب کیا ہے یہ اس کو التفات کہتے ہیں غائب تکلوم کی طرف پا نکالا ہم نے ساتھ اس کے سبزہ ہر چیز کا نباز کمر کا لکھو ہر چیز کا سبزہ آ, مختلف چیزوں کے سبز ہیں پاک رجنا مینو خاجرا پہلے تھوڑا تھوڑا سبزہ نکلتا ہے نا اس کے بعد اس کی شاخ کیا بڑھتی ہے پھر شاخ جب بڑی ہوتی ہے تو اس میں دانے لگتے ہیں یا نہیں ایک گندم کا درخت دیکھو پودا اس کے اندر کیا ہے دانے پر نکالتے ہیں مجھ سے سبز شاہ پر نکالتے ہیں مجھ سے دانے ایک دوسرے پہ سوار ہونے والے خوشے کے اندر دانے دیکھیں ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں موتیوں کی طرح آگے سمجھ آہ آہ آہ. ڈاکٹر اقبال مرہوم فرماتے ہیں کس نے بھر دی موتیوں سے کوشا گندم کی جی گندم کا خوشا ہوتا ہے نا تو وہاں کیا بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ موتیوں کی طرح دانے نہیں ہوتے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں گندم کا دانا دیکھا ہے کوشا خوشا اس کے اندر دانے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں نہیں تو اقبال کہتا ہے اللہ کی کیا ہی قدرت ہے کس نے بھر دی موتیوں سے کوشائے گندم کی جی موسموں کو کس نے سکھلا کی ہے کن انقلاب موسمیں بھی بدل رہی ہے اور گندم کے کوشنے کیا لیا ہوا ہے بوتی لیے ہوئے ہیں ہاں دیکھو جی ہبم و مترا کے بعد دانے ایک دوسرے پہ سوار ہونے والے اچھا پھر کھجوروں کو آپ دیکھیں میری طرف دیکھو جی کھجور سے پہلے پہلے کیا نکلتا ہے سیپ کیسے مولک صاحب آپ کے لیے کے علاقے کے ہیں ایسے بند سیپ نکلتا ہے پھر وہ پھٹتا ہے کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہیں اسے خوشی اور نیچے اپنا لٹکنے والے کیا ہوتے ہیں ش ہوتے ہیں اس پہ کھجور لگتی ہے کو بہارے سڑین سندھیت بہارے سڑے دو ہاں بہارا اس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں دیکھو جی وامنا ناخلے اور کھجوروں سے مین تل ہا اس کے گاھے سے وہ جو سیپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں گابا کہتے ہیں اور کھجوروں سے یعنی ان کے گابے سے کنواندانیا خوش ہے جھکے ہوئے وہی خوش بہارے وہ جنات, جنات ان سے پہلے اخرج نہ لکھو وہ پہلے اخرج نہ آ گیا ہے اور نکالے ہم نے باغ اگوروں کے اخرج نہ لکھا ہے نا اور زیتون کو نکالا اناروں کو نکالا متشابہ جو کہ ایک دوسرے کے کیا ہیں مشابہ ہیں کیسے مشابہ ہیں رنگ میں مقدار میں مزہ میں رنگ بھی ایک مقدار بھی ایک اور مزہ اور کئی ایسے ہیں جو غیر مشابہ کسی انار کا رنگ اور ہے دوسرے انار کا کیا ہے اور ہے کسی کا مزہ میٹھا کسی کا کیا کٹا اون ضرور ہی دیکھو تم کے پھل کو جب پھلتا ہے وہ اور اس کے پکنے کو بے شک اسمل بتا نشانی حلاتی قدرت کی ان کے لیے بھی ایمان لاتے ہیں بجال شکواہری باوجود کے توحید پہ دلائل قائم ہے لیکن مشرقین شرک سے باز نہیں آتے آپ پہلے تو ترقیب سمجھیے کہ جالو ہے فیل فیل اس شورا کا نیچے کو دوسرا مفون اور جن کے نیچے کو پہلا مقوق آگے پیچھے ہے شرکا مقول دوسرا جن مقول پہلا اب مانا سنو اور تجویز کیے ان مشرقین نے واسطے اللہ تعالی کے جنوں کو شرکا جنوں کو خدا کا کیا بنا دیا شریف بنا دیا ارے جنوں کو پکارتے ہیں ہمارے علاقے میں کسی کو جن پکڑا ہوا ہو نا تو اس جن سے غائب کی خبریں پوچھتے ہیں کیا ہاں کہتے فقیرہ فلاں آدمی کی جو چوری ہوئی تھی وہ کہاں ہے تو جن پھر جھوٹ بولتا ہے فلاں ٹیلے پہ کھنڈر پہ دفن شدہ ایسا کسیلے کے باغ جاتے ہیں وقت و کرتے ہیں جنوں سے غائب کی خبریں پوچھتے ہیں اور جنوں کو مدد کے وقت پکار دے بھی آئے کہ ہماری مدد کرو اہل عرب بھی پکارتے تھے جب کسی جنگل کے اندر رات کو دیرا لگاتے نا تو جنوں سے مدد پکڑتے کہ ہم تمہاری پناہ میں ہیں ہماری امداد کرنا یہ سمجھیا نا تو تجویز کیا انہوں نے باقی اللہ تعالیٰ کے جنوں کو کیا چورکا حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ان کو جن خدا کے شریک ہے مخلوق ہے بخارا کو لو بنی بنا اور گھڑے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے بیٹے کیسے بنائے وکالت الزائرو وکالت الہود وزیروں نبن اللہ وکالت النسار المسی عبن اللہ انہوں خدا کا بیٹا بنایا اور ادھر مشرقین بیٹھے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں کس کو بنایا ہاں تو خدا کے لیے بیٹے بنا دے اور بیٹیاں بھی جی. آگے اللہ تعالی فرمائیں گے بھئی بیٹے اور بیٹیاں تو بیوی بی بھی بی بی بی بنا دیتے بیوی بی بی تو ہے نہیں تو بیٹے اور بیٹیاں کہاں سے گئی؟ آ. <laughs> عجیب دلائل ہے دیکھو جی اور گھڑے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بغیر علم کے حالانکہ وہ پاک ہے یہ جی جواب شکوا ہے پہلے شکوہ تھا جواب شکوہ حالانکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے اسے کے بیان کرتے ہیں بدی اس سماواد وہ تو موجد ہے تمام آسمانوں کا زمین کا کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی اولاد وہی آئے گی نا حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی اس نے پیدا کیا ہر چیز کو ہر چیز مخلوق ہے اس کی مخلوق خالے کے شریک نہیں بن سکتے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذالک کو ملا سمرائے دلائے دلائ جو خالق ہے عالم الغیب ہے مالک ہے یہی ہے اللہ جو کہ رب ہے تمہارا نہیں کوئی معبود مگر وہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا لہٰذا اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے لا کو لب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف مختص ہیں نہیں پا سکتی ہیں اس کو نگاہیں بھائی دنیا کے اندر تو کوئی نگاہ اللہ تعالی کا دیدار کر سکتی ہے لیکن قیامت کے دن دیدار ہوگا لیکن احاطہ نہیں ہوگا کیا اللہ کی حقیقت پڑھ سکیں گے دیدار ہوگا ذہنی تو دونوں مانے نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں دوسرا مانا نہیں احاطہ کر سکتی اس کا نگاہیں اور وہ احاطہ کرتا ہے نگاہوں کو یہ دو دعوے ہیں نہیں پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ہماری نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کی دلیل یہ ہے کہ واہ ہوا لطیف وہ کیا ہے لطیف ہے اور لطیف چیز جو ہے نا وہ حواص کے ساتھ معلوم نہیں ہوتی اب دیکھو نا یہ پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے یا نہیں آپ کو نظر آتی ہے تو دیکھو ہوا کے اندر ہے جو چیز لطیف و نظر نہیں آتی تو یہ سرے فرما اللہ تو درے کیوں یہ سرے کو کیا ہے لطیف ہے دلیل آ گئی واہ جو در کو لبسار اللہ تعالی احاطہ ہے نگاہوں کا سلے کو کیا ہے خبیر ہے کیا ہے دلیلیں آ نا دونوں دعوے کی دلیلیں آ گئی کجا کمبسار رب کم سداقت قرآن بشائر کا منع لکھو حق بینی کے ذرائع بشائر کا منع لکھ کیا لکھنا ہے حق بینی کے ذرائع قرآن پاک کی جتنی دلیلیں ہیں آکام ہیں وہ کیا ہیں حق بینی کے ذرائع ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں سوج کی باتیں کیا مانا کرتے ہیں سوج کی باتیں ہے مانا بڑا بہترین ہے لیکن پرانی اردو ہے ہندی ہے بے شک آ گئے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع صداقت قرآن کر پرانا لکھا ہے نا میرے رب اپنے رب کی طرف سے من اب سرا مستفی دین لکھو مستفی دینا شاس کے دیکھتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے وہ من آ یہ کون ہے باہر جو اندھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہے اور نہیں میں تمہارے اوپر نگران قدال کا نصر فولایات کے ساتھ کیا بیان ہو رہا تھا وہ جو ہے انکار تو وجہ انکار لکھ لو جی نمبر تین وجہ انکار نمبر تین اور اسی طرح بیان کرتے ہیں آیات کو آگے عبارت معذوف ہے لے تو بلے بل گا اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آیات بولے تو بل غالجمی تاکہ تم ان آیات کو سب کی طرح پہنچا دو جب سب کی طرح پہنچاؤ گے تو آدمی کتنی قسم ہو جائیں گے دو قسم ہوگے گے گے ہوں گے بعض مانیں گے بعض نہ مانیں گے جو مانیں گے وہ منیب ہوں گے کیا ہوں گے انا ہوگی ان میں جو نہیں مانیں گے وہ کیا ہوں گے معاندا ضدی ہوں گے اور کرو اسی طرح بیان کرتے ہیں مایات کو لے تو بلے گائے لال اور تا کہ کہیں معاندین یقولو کے نیچے کا لکھنا ہے معنے مانیں گے اور تا کہ کہیں معاندین درستہ من نغیر کا درستہ کے نیچے رکھو غیر کا یہ کوئی مشکل لفظ ہے جی کہیں گے کہ پڑھا ہے تو غیر سے کہ اللہ نے قرآن نہیں نازل کیا تو کسی دوسروں سے پڑھ کے آتا ہے تو مانا یا انکار کیا تاکہ کہیں معنے دین درستہ من رہا یہ معنی دیں والے لو بھائی نہ اور تاکہ بیان کریں ہم قرآن کو ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یہ کون ہوگا منی منیبین پہلا معنے دین یا دوسرا منی دین اتبی علیہ یہ دلیل کون سی ہے دلیل باعث نمبر تین اتباع کرو اس چیز کی جو وہی کی طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے لا الہ اللہ اس بات کی وحی کی جا رہی ہے کہ نہیں کوئی مع مگر وہی اور اراز کرو مجھے میں سے بلاشا اللہ تسلی رسول اگر اللہ چاہتا تو یہ شریک نہ کرتے شرک نہ کرتے بھائی ذرا غور کرنا ایک ہے اللہ کی مشیت دوسری ہے اللہ کی رضا اللہ تعالی شرک پہ راضی ہیں بلا یزا پر پر میں ہے اللہ شرک و کو راضی نہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو شیر کو کفر ہو رہا ہے اس کی مشیت سے ہے مشیت ہے رضا نہیں ہے آگے سمجھ وہ مشیت یہی ہے حکمت تکوینیہ ہے کیا اللہ تعالی کی تکوینی حکمتیں ہیں کہ دنیا کے اندر کفر بھی ہو اسلام بھی ہو تاکہ لڑیں دھیڑیں جہاد ہو ہتھیار بنے دین کی دنیا کی رونق ہو پہلے بتا چکا ہوں یا نہیں تو مشیت ہے رضا نہیں ہے. تسلی رسول اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نشر کرتے اور نہیں کیا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران اللہ چلے کو نہیں کیا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران اس دنیا کے اندر آپ ان کے اعمال کے نگران نہیں غمان تلیہ بے وکیر اور آخرت کے اندر آپ ان کی سزا پہ مختار کار بھی نہیں نہ دنیا میں آپ نگران ہیں نہ آخرت کے اندر آپ سزا دیں گے اللہ سزا دے گا اور نہ ہی اوپر الزا دینے ان کے مبار اب سمجھ نہیں بات ولا تصف اللہ طریق تبلیغ طریقے تبلیغ تبلیغ کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے پیش نظر اصلاح محبت پیار سے لوگوں کو کیا سمجھائے بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ مشرقین کے جو معبودان باطلا ہیں یہ لات عزا منات وغیرہ ان کے معبودان باطلا تھے نا بت آج کل بھی یہ پیر فقیر ہیں ان کے فوٹو بناتے ہیں قبروں کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شرک کی تو تردید کریں لیکن ان کے معبودان کو گالیاں دے سکتے ہیں ہم ان کے معبودان بادلہ کو گالی دیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ہمارے خدا برحق کو گالی دیں گے دیں گے یا نہیں اب ایک آدمی نے ایسے بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر اس شیعہ کا جو بڑا تھا خمینی اس کو گالیاں دینی شروع کی شیعہ نے حضرت تمہار کو گالیاں دینی شروع کر دی یہ تو ٹھیک نہیں نا تردید کرو دلائل کے ساتھ لیکن ان کے وڈیروں کو گالی مت دو دیکھو یہ ہے تریق تبلیغ اولا سب اللہ دن تبلیغ نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو پکارتے ہیں مشرق سوائے اللہ کے بعد وہ گالی دیں گے کس کو اللہ تعالیٰ کو بیت بیتبا دشمنی کے نادانی سے کزال کا زین نا وہ کیا ہوتی ہے واجح انکار نمبر چار اسی طرح مزین کیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کے کی عمل کو کہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں منکر کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے کا کر دیا ہے مزین ادھر جو اللہ نے فرمایا ہم نے مزین کیا کہ بیت بار خلق کے کہ ہر چیز کے خالق کون ہیں وہ اللہ ہے نہیں بیت بار ایجاد کے رسبت کر دی ورنہ مزین کون کرتا ہے شیطان کرتا ہے مثال طور قبر پرستوں کو کہے گا کہ قبر کے اوپر جاؤ جی منت مانو پوجا کرو تمہاری مراد کیا ہو جائے گی حاصل ہو جائے گی شیوں کو کہے گا کہ علم ہے جھنڈا ہے اس پہ جاؤ قربانی کرو منت دو تمہاری مراد پوری ہوگی یہ شیطان جو ہے نا ان کے برے عملوں کو ان کے سامنے کیا کر دیتا ہے مزین کر دیتا ہے مجھے تو پسند ہے اور مجنو کو لہلا نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی <laughs> اسی طرح مزین کیا ہم نے اللہ نے اپنی طرح نسبت بیس کے ہل کے انہیں مزینوں کی شیطان کرتا ہے واسطے ہر امت کے ان کے عملوں کو پھر طرف رب ان کے لوٹنے ان کا خبر دے گا ان کو ساتھ کرتے ہیں واکسم و بلّہ مارحم یہ شکوہ ہے شکوہ بھی ہے ساتھ ساتھ جاجر بھی ہے بھائی بات وہی ہے کہ کافر کہتے تھے کہ فرمائشی معجزہ ہو کیا کہتے تھے ان ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہم چاہتے ہیں کہ تسمان پہ چڑھتا جا و لن لوگ مینالینا کتاب نہ کراؤ اور چڑھنے پہ بھی ہم راضی نہیں ہوں کتاب ہمارے سامنے لاؤ اسی طرح مکے کے پہاڑوں کو سونا کر دو دور ہو جائیں چش میں پڑیں اس کیس میں کی عجیب بےحدا سوالات کرتے تھے تو فرمایا یہ فرمائشی موضاء مانگنا یہی کم ہے اس لیے کہ اگر اس وقت نہ مانا تو کیا جائے گا اگر وہی اور قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کی زوردار قسم البتہ اگر آ گیا ان کے کو پاس کوئی فرمائشی موجودہ تو ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے جواب شکوہ اجمالی پہلے جواب شکوہ اجمالی ہے آگے تفصیل آئے گا جواب شکوہ اجمالی آپ فرما دیجیے سوائے اس کے نیچے آیات اللہ کے ہاں ہیں نبی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے ہاں ہے اے وما قوم اس کے معنی کا خیال کرنا ورنہ غلط معنی ہو جاتا ہے ومایوش ار و قم بے ایمان اہم یہ ایمان لکھ لو اللہ نے فرمایا بال فرق اگر ان کو فرمائشی معذہ دکھایا جائے تو ایمان لائیں گے نہیں ایمان لائیں گے اور کون سی چیز جتلاتی ہے تم کو ساتھ ایمان ان کے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے کون سی چیز جتراتی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان یہ علیحدہ جملہ ہے انحا ایجاد جات اس کو کیا مناؤ علیحدہ جملہ تاکہ قصہ یہ ہے کہ جب آگ ہی نہ وہ آیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ سمجھے بعض یا نہیں اس کا علیحدہ جملہ بنا اس کا علیحدہ بعض مولی صاحبان تیزی کے ساتھ یہ انا حضا جاد کو مفول بنا دیتے ہیں کس کا یو شیر کا لیکن معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے وما ماں یو شیرو کو بے ایمان مقدر ہے علیحدہ جملہ اند علیحدہ وہ نقلے وہ آپ ہوم اے مع دین کا انجام دنیاوی اور پھیرتے ہم ان کے دلوں کو ان کے نگاہوں کو حق سے جیسا کہ نئی ایمان لائے تھے ساتھ اس قرآن کے پہلی دفعہ اور نازار امحال حم اور چھوڑتے ہم ان کو سرکش کے اندر کے حیران پھر رہے ہیں تو انہوں نے جو فرمائشی معوضے کا مطالبہ کیا تھا نا تو اس کا جواب اجمالی آ گیا نہیں کہ بال اگر یہ فرمائشی معوضہ ظاہر ہو جائے تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے آگے تفصیلی جواب ہے یہ جواب لکھ لو پڑھیں گے ابھی بعد میں ولو انا کے نیچے کا لکھو جواب شکوا تفصیلی وہ اجمال ختم ہوا تفصیلی جواب اب آئے گا جواب شکوا تفصیلی